الحمد للہ دل التي لا مصیب بہادر اختلاف مغرب یہاں سے ماتم اور شارحمہ ایک مسئلے کو ذکر کر رہے ہیں اور وہ ہے اشتہار کے مشکل سے اشتہار میں کبھی غلطی بھی ہوتی ہے اور کبھی بھی, بھی ہوتا ہے اس بات کو سمجھنے سے پہلے یہ بات سمجھیے کہ امور کی جو قسمیں ہیں بعض امور عقلی ہے اور بعض شہری ہے عقلی کا مقصد مطلب اس میں شرح پر بالکل بھی دخل نہیں ہے عقل پر ہی مومی ہے مثال کے طور پر آپ وجود ہے باری لے لے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رات کا وجود ہونا یہ عقلی ہے اسی وجہ تو پر احمد اللہ نے فرمایا ہے اور یہ حضرات نے کہ اگر کوئی لفظ کہیں دور دراز اور جنگل پہاڑوں میں ہو اس پر ایمان کیا ہے فرج ہے جبکہ اس کے پاس کوئی بھی حکم نہ پہنچا ہو اسی طریقے سے شرعی شرعی کی بھی فر دو قسمیں ہیں ایک اصلی ہے اور ایک فرعی اصلی علوم مثال کے طور پر جو آپ پڑھ رہے ہیں آپ اسی طریقے سے اصول لکھکوں کو بھی اصلی علوم کہا جاتا ہے اور فراہی فنون جس میں تقریحات متفرع ہونے والے مسائل مختلف مسائل فرک کیے جاتے ہیں جیسے کھیل میں شفا ہے تو شرعی احکامات سے ہے جیسے کہ اصول فقہ اور عقائد وغیرہ کے لوگ اسی طریقے سے فرعی وہ مسائل کے جو فروعی ہیں جیسے کھیل میں شفا ہے یہ فروئن میں آ جاتا ہے تو اب مستحق جو اشتہ کرتا ہے چاہے وہ اپنی مسائل ہوں یا شرعی ہوں اصلی ہوں یا فرعی ہوں کوئی بھی ہو تو اب مستحق اپنے اشتہار میں کبھی غلطی بھی کرتا ہے کبھی مصیب بھی ہوتا ہے فائدہ جمع اشارہ مات وغیرہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ مشتحک مصیب بھی ہوتا ہے مختی بھی ہوتا ہے غلطی بھی کرتا ہے اور مصیب بھی ہوتا ہے مصیب مطلب حق آ, حق والا کہ جو حق تک پہنچ گیا ہو اور مفتی مطلب حق سے پھٹا ہو البتہ معتدلہ قربا اشاعرہ کی رائے یہ ہے کہ ہر ایک مستحد جو ہوتا ہے وہ مصیب ہی ہوتا ہے مفتی نہیں ہوتا ہر ایک مستحق مصیب ہی ہوتا ہے مفتی نہیں, جو نہیں ہوتا یہ مجھ سے خطا نہیں ہوتی بس وہ مصیب ہی ہوتا ہے جب اس مسئلے میں ملقت لا ہی ہو اب اس اختلاف کو سمجھنے کے لیے اصل جو اختلاف بنیادی ہے وہ ایک اور اختلاف ہے وہ یہ کہ جن احکامات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فراہم کوئی حکم نہیں ہے اب کیا ان احکامات میں ان صورتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم متعین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یا نہیں متعین نہیں ہے بلکہ متردر چھوڑا گیا ہے اگر تو متعین ہے ایک صورت دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں متعین نہیں ہے متعین ہونے کی صورت میں یہ ہوگا کہ ایک شخص نے اگر اشتہار کیا اس حکم تک پہنچ گیا تو وہ مصیب ہوگا اگر اس حکم تک نہیں پہنچا جو اللہ کے ہاں متعین ہے کہ وہ مفتی ہو گیا دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں حکم متعین نہیں ہے بلکہ متردن ہیں جس نے بھی اشتہاد کیا وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ ایک شخص نے اشتہاد کیا اس نے کوئی اور حکم نکالا دوسرے نے اشتہاد کیا کوئی اور حکم نکالا تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی حکم تھا بس جو صحت نے اشتہار کیا وہی اللہ کا حکم ہے اللہ کے یہاں پہلے سے کوئی حکم متعین نہیں ہے ٹھیک ہے تو متعین نہیں ہے اس پر پھر یا تو کوئی دلیل دلیل قائم ہوگی دلیل قطعی یا دلیل ضنی تو ہر ایک حضرات بعض حضرات کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں متعین ہے اور اس پر دلیل قطعی ہے بات کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں متعین ہے اور اس پر دلیل ضنی ہے بات کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں حکم کوئی متعین ہی نہیں ہے تو راج اور صحیح مذہب کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں حکم متعین ہے اور اس پر دہلی ضمی قائم ہے لہذا جو مجھتا اشتہار کرے گا اور وہ جو اللہ تبارک کے ہاں متعین حکم تھا اس تک اگر پہنچ گیا تو وہ کیا ہے مصیب ہے اور اگر تو اس تک نہیں پہنچا تو وہ مختی ہے اس کے لیے بھی گناہ نہیں ہے اس کے لیے بھی کیا ہے ایک اجر ہے جو مصیب ہے اس کے لیے دو ازر ہے اور جو مصیب نہیں ہے اس کے لیے کیا ہے ایک اجر ہے بات آئی سمجھ میں کریں گے باقی اب وہ متعین نہیں ہے کہ مصیب کون ہے مفتی کون ہے تو کوئی اس کا مکلف بھی نہیں ہے تو وہ حد تک جائے اس لیے کہ وہ امر محافی ہے اسی اخبار میں کیا ہے ادر دیا گیا ہے کس کو مفتی کو بھی ایک ادر دیا گیا اور مصیب کو کیا ہے دو ادر دیے ہے جیسے کہ مصیب کہا جاتا ہے مصیب کے لیے دو اجر ہیں اور مفتی کے لیے جیسے کہ رسول اللہ رسلم نے خود فرمایا کہ ان اصب کاشر اگر تم نے صحیح فیصلہ کیا تو اگر تحریک کیا تو اگر صحیح فیصلہ نہیں کیا تو ہے جی ہاں خطانات خطانہ اور اسی طریقے سے دوسری ڈیش میں آتا ہے ایک بحث ہے کہ جو مفتی ہوتا ہے جس سے خطاب ہوتی ہے کیا خطا کار وہ ہوگا کہ جو دلیل اور حکم دونوں میں اس سے خطاب نہیں ہوتی ہے یا صرف دلیل نہیں یہ صرف خطا ہوتی ہے ٹھیک ہے جی مفتی جو ہے جس سے خطا ہوتی ہے مفتی خاص ہے یہ نواس پڑھتے ہیں مفتی مفتی خطا سے خطا کرنے والا یہ جو مفتی ہے خطا کرنے والا سننے میں ہو سکتا ہی ہوگا تو اب یہ مفتی کیا حکم میں اس سے خطا ہوئی ہے یا حکم اور دلیل دونوں چیزوں میں خطا ہوئی ہے اس کے حوالے سے دو رائے ہیں بعض حضرات جیسے کہ ابو منصور ہیں یہ حضرات فرماتے ہیں کہ دلیل میں بھی اور حکم میں بھی دونوں سے کیا ہوتی ہے خطا ہوتی ہے تو وہ مفتی ہوتا ہے البتہ امام, امام صاحب رحم اللہ کا قوم اسی طریقے سے کہ دوسرے کئی سارے حضرات اس طرف گئے ہیں کہ دلیل میں خطا نہیں ہوتی مفتی ہوتا ہے جو صرف اور صرف حکم میں خطا کرتا ہے مفتی ہے جو صرف اور صرف حکم میں خطا کرتا اور اسی کو وجہ فرار دے دیا گیا ہے دلیل پر تو آپ ساری کی ساری دلیل کے لیے تمام تمام شرائط اور ارکان کا وہ لحاظ رکھتا ہے پھر اس کے بعد اپنی دلیل پر ایک حکم کا حکم لگاتا ہے تو دلیل میں کیا ہوتا ہے اس سے خطا نہیں ہوتی بلکہ مفتی وہی ہوتا ہے جو حکم نے کیا ہے خارج صرف حکم میں خطا کرتا ہے کیونکہ कहते نے اس کا انکار کیا متحدہ کہتے ہیں کہ اے کیا ہے؟ مصیب ہی ہے مفتی کوئی بھی نہیں ہے تو اس کا میں چار گرائل قائم کیے ہیں سب سے پہلے آئی فی الحال کیا ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خطا ہوتی ہے خطا ہوتی ہے اشتہاد میں خطا ہوتی ہے حضرت داؤدمانسلام کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ رضاول صاحب اسلام کے پاس ایک جھگڑا لایا گیا جس میں ایک شخص کی بکریاں تھیں اور دوسرے شخص کا کھیت تھا تو بکریوں والے شخص کی بکریوں نے دوسرے شخص کا کھیت کھا لیا تھا اور اس کو سایہ کر دیا تھا اور وہ اس قدر ضائع ہو چکا تھا کہ اس کی قیمت بنتی تھی تقریباً بکریوں کے برابر داؤد علیہ اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ یہ ساری کی ساری بکریاں ساری ساری سلیمان علیہ السلاطلام نے کہ میرے پاس اس سے بہتر, مشکلہ ہے. یہ اس سے بہتر ایک مشورہ ہے جواب ہے سلیمان کہا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ جس شخص کی بکریاں ہیں وہ اپنی بکریاں کھیت والے کو دے دے اور کھیت والا شخص ان بکریوں کا دودھ دوہتا ہے دودھ استعمال کرتا ہے وغیرہ وغیرہ اور جس کا کھیت ضائع ہوا ہے یہ اپنا کھیت حوالے کرتے بکری والوں کے جو بکریوں والا ہے اور بکریوں والا شخص اس کھیت کو دیتا دیتا رہے یہاں تک کہ کھیتی ہوئی ہے تو اس حد تک واپس اس نحج تک پہنچ آئے جس نحش پر اب تھی تو جس وقت وہ کھیتی اس حد تک پہنچ کر تیار ہو جائے تو اب کیا کریں؟ کھیت والا اپنا کھیت واپس لے لے اور بکریوں والا اپنی بکریاں واپس لے لے بات آئی سمجھ میں اس کو یہ بھی حل کرنے کے بعد آگے تبارک کو طرفات پپا ہم حکم تو دونوں کا تذکرہ کرنے کے بعد جو ترجیح دی اور جس کا تذکرہ کیا اللہ تبارک نے وہ سلیمان کا تذکرہ کیا جو کہا کہ پپا ہم نہا ہاتھے ہے یہ جو مقول کی زمین ہے یہ سلیمان علیہ السلام کی فیصلے کی طرف ہے کہ ان،, ان کو جو سمجھ دی ہے وہ ہم نے دی ہے اور اس کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا تو اب پتہ چلا کہ دو اشتہار ہوئے ہیں ایک اشتہار داود علیہ السلام کا ہے دوسرا سلیمان علیہ السلام کا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کی توسیع فرما دی تو جس سے پتہ چلا کہ دبود علیہ السلام کا فیصلہ درست نہیں تھا اگرچہ انہوں نے اپنا اشتہار کیا ہے لیکن اس اشتہار میں ان سے خطا ہوئی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اشتہ میں ہر مستحد مصیب نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے مفتی ہوتا ہے پھر یہ کہ نبی مستحد نبی ہمبیا بھی اشتہار کرتے ہیں انبیاء کا بھی اشتہار ہوتا ہے البتہ نبی اور غیر نبی کے اشتہار میں فرق یہ ہے جو غیر نبی ہوتا ہے وہ اپنے مستحد اپنے اشتہار پر قائم رہتا ہے چاہے وہ مصیب ہو یا مفتی ہو لیکن نبی اگر اشتہار کرے وہ اگر مصیب ہے تو تو ٹھیک ہے لیکن اگر مفتی ہو تو اللہ تبارک مطالعہ اس کو اطلاع کر دیتے ہیں اور وہ اپنے اشتہار پر برقرار نہیں دیتا تو آئند سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اشتہار میں خطا ہوتی ہے اشتہار میں خطا ہوتی ہے لہذا مبضل کا یہ کہنا کہ ہر مستحد مصیب ہی ہوتا ہے مفتی نہیں ہوتا, ہوتا یہ غلط ہے نمبر دو دوسرے طریقے سے استعلق کیے احاطی سے شارح نے حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مفتی جو ہوتا ہے وہ مستحد جو ہوتا ہے وہ مفتی بھی ہوتا ہے ہر ایک مشتحد مصیب نہیں ہوتا حضرت عمر بن بناس رضی اللہ تعالیٰ دو شخص آئے آپ علیہ السلام کے پاس مقدمہ لے کر آپ نے حضرت عمر بن بناس کو کہا کہ آپ فیصلہ کریں حضرت عمر بن مناہ نے کہا یا یار آپ کی موجودگی میں فیصلہ کروں رسول اکرم صلی اللہ سر اسلم نے کہ ہاں تو فیصلہ کر ان اسبتا پلا کا شرط تو اگر فیصلہ کیا تو تیرے لیے کیا اجر اور اگر تو نے فیصلہ کیا اور و فکر کی اور تو نے خطا کی تو تیرے لیے ایک اجر ہے تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مستحد مصیب بھی ہو سکتا ہے مفتی بھی ہو سکتا ہے اور اس سے حکم بھی قابل ہو گیا کہ مصیب کے لیے زیادہ نہیں کیا ہیں اور مفتی کے لیے بھی گناہ نہیں ہے بلکہ ایک عجل تو اس کے لیے بھی ہے کسی طریقے سے اسی حدیث کے ساتھ ساتھ اسی حدیث کے دوسرے حصے میں حضرت عمر بن بناس کی روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ کسی شخص نے اشتہار کیا فاصبہ اس نے پایا یعنی حقیقت کو پا لیا تو فنو اجوان اس کے لیے دو عجل ہیں یہ صحیح بحاری کے لئے ہے کہ اگر کسی نے کیا اور دو اجر ہیں اگر مفتی ہوا تو اس کے لیے ایک اجر اسی طریقے سے وہ خود فرماتے ہیں کسی مسئلے کے بارے میں, میں کہا کہ جو میں کہہ رہا ہوں اگر یہ بات درست ہے فم فم اللہ تو تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اگر یہ میری بات درست نہیں ہے اس میں مجھ سے پتا ہی ہے تو, تو یہ میری جان ہوگا اور شیطان کی جانب اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے مجھ سے بھی ہو سکتا ہے اور مصیب بھی ہو سکتا ہے خال سطح نصیب نہیں ہو سکتا اس کے بعد اتائیس اس اسی طریقے سے قیاس قیاس ہو. ہوتا ہے مثبت نہیں ہوتا مثبت کیا ہوتا ہے نص، نص سے احکام ثابت ہوتے ہیں قیاس سے احکام ثابت نہیں ہوتے قیاس کیا کرتا ہے صرف اور صرف احکام ظاہر کرتا ہے کسی علط کی بنیاد پر جو علت کسی نس میں پائی جاتی ہے اسی علت کو نکال کر کسی اور حکم کر کے لگا دیا جاتا ہے تو یہ قیاس ہے تو قیاس گویا ایک حکم کو ظاہر کرنے والا ہوتا ہے مثبت نس ہوتا ہے تو جب یہ قیاس ہوتا ہے یہ مظہر ہے مثبت نہیں ہے مثبت صرف اور صرف نس ہے تو جب نس سے ایک حکم ثابت ہوتا ہے نس سے کتنے حکم ثابت ہوتے ہیں ایک حکم ثابت ہوتا ہے تو قیاس سے بھی کیا ہونا چاہیے ایک ہی حکم ثابت ہونا چاہیے لہذا مستحق جو اشتہار کرے گا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی ہے اگر اس نے ٹھیک اشتہار کیا ہوگا تو مصیب ہوگا ورنہ کیا ہوگا مفتی ہوگا نمبر تین چوتھے طریقے پر ایک آخری طریقے پر شارے نے بات کو سلجھانے کی کوشش کی ہے کہ پوری کی پوری جو شریعت ہے اس میں کہیں پر بھی ایسا نہیں ہوا اللہ تبارک نے تعالیٰ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کے لیے کچھ اور احکام بیان کی بات کے لیے کچھ اور احکام بیان کی یہ کہاؤں کے لیے یہ اور کہا ہو کہ اجمیر کے لیے یہ ہے کہ ہم فلاں علاقے والے لوگوں کے لیے یہ مسائل ہیں فلاں علاقے والوں کے لیے ایسا نہیں ہے پوری شریعت میں بلکہ شریعت ایک ہے سب کے سب اس کے باہر میں اگر یہ معلوم لیا جائے کہ سارے کے سارے مشترد مصیب ہیں مختی کوئی بھی نہیں ہے خطا کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے تو یہ بات تو بالکل ہے شریعت کے خلاف ہے میں ایک مثال صحیح سمجھ لیں مامو عنیفر رحم اللہ کے نزی کے ناطے سے وضو ہے اگر کوئی انسان کو کیا ہوتا تو وہ وضو ہے اور وہاں امام شاف حم اللہ کے نزدیک موضوع نہیں ہے اگر وہاں منیفہ بھی مصیب ہیں امام شافی بھی مصیب ہیں تو دونوں مسئلے میں اختلاف نہیں ہوگا بعض لوگوں کے لیے قید آتے وضو ہے بعض کے لیے نہیں ہے اگر دونوں کے دونوں مصیب ہیں تو اس کا مطلب تو یہی یہ ہوا کہ بعض لوگوں کے لیے مسائل شریعت کے الگ ہیں اور بعض لوگوں کے لیے الگ ہیں اللہ شریعت شریف کے لیے مزاج ہی نہیں ہے بات سمجھ میں آئی ہے چوتھی دلیل کی جو آگے ہے زیادہ سمجھ میں آنے والی ہے لہٰذا ان تمام باتوں سے, سے بھی, بھی، قیاض سے بھی اور مشتحد مختی بھی مصیبت بھی خالد مصیب بھی نہیں ہو سکتا اب خالد ترجمہ کریں گے فراہیت مشتحد عقلی مسائل شرعی اور اصلی اور فرعی شرعی مسائل تمام شرعی اور فرعی مسائل میں اللہ تعلق ہی ہوتا ہے وہ اعلیٰ اختلاف مبنی اختلاف ہی اور ان کا یہ مبنی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک مطالعہ کے لیے ہر حادثے میں ایک حکم متعین ہے حکم دی دی ہے یا یہ کہ اس کا حکم مسائل میں وہی ہے کہ ما مجتحر مجتحر پر جو مستحد وہی اللہ کا حکم ایسا ہے متعین تحقیق مقام اس مقام کی تحقیقی مسئلہ تبارک مطالعہ نہیں ہوگا مشتحک کے پہلے پہلے ایک سورا یا اللہ تبارک مطالعہ ہوگا نئے دن اب جب حکم متعین ہے اس وقت پر کوئی دلیل نہیں ہوگی اور یا دلیل تو قائم ہوگی, فی تو ہوگی،, او کیا ہوگی، تو کی کی جماعت ہوں ہر ایک اہتمام کی طرف کوئی نہ کوئی جماعت متعین ہے، کا حکم متعین نہیں ہے اگر متعین ہے، تو کیا دل قطعی یا زنی ہے،, ہے یا کوئی بھی نہیں ہے والمختار مختار جو ہے وہ کیا ہے جو آپ جس کو جس سے آپ کا عالم ہوگا وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و بتا کہ ہاں حکم پہنے سے متعین ہے مستحد کی رائے پر نہیں ہے وہ اور آگے کیا جب حکم متعین اگر اس پر دلیل ہے یا نہیں ہے اگر دریل ہے تو کیسی ہے وہ آلین ہے اس پر دلیل ضمی ہے قائم ہے ان بجائے المست اگر مستحد الدریر کو پا لیتا ہے تو آسام وہ کیا ہے پا جانے والا ہے غلطی کر کرنے والا ہے اور مستحد مکلف نہیں ہے اس کے حق کو پانے کی کا کیوں لو گموزی ہی, ہی اس کے گہرا اور بڑی ہونے کی وجہ سے ہی اور اس کے مخفی ہونے کی وجہ سے کشیدہ ہونے کی وجہ سے پھلے ڈالے کا کارن مختی معذور اس لیے غلطی کرنے والا معذور ہوگا بل بلکہ معذور بھی ہوگا خلاف علا فی ان اس میں کسی کو کوئی نہیں ہے غلطی کرنے والا جو ہے وہ گناہ گار نہیں اچھا خلاف ابتدا اب آگے اس بات میں اختلاف ہے کہ آیا جو مفتی ہے وہ ابتدا اور امتحان یعنی ابتداء التحان دونوں سے مراد دلیل ہے اور انتہا سے مراد حکم ہے غلطی کرنے والا ہے غلطی کرنے والا ہے بائد جائے ہیں مختار شیخ ابی منصور اور یہی مختار ہے شیخ ابی منصورا ان فقط یا صرف اور صرف حکم میں مختی ہے ابتدا میں نہیں ہے یعنی دلیل میں اس سے خطا نہیں ہوتی ہے بلکہ صرف اور صرف حکم میں نظر حکم حکم کی طرف نظر کرتے ہوئے اس سے خطا ہوئی ہے و ہے اس نے حکم میں خطا کی ہے انتہا دلیل اگرچہ دلیل میں مصیب ہے حیثیت اقام بھائی ہی اس لیے اس نے دلیل کو قائم کیا اس کے طریقے کے مطابق مستقبل بھی جمع شرح اس دلیل کی تمام شرائط کے مطابق و ارکان ہی اور دلیل کے تمام ارکان کی رعایت کرتے ہوئے وہ اعتبار اور تمام ان ان کے اعتبار کیا ہے جس کا اس کو مکلف بنایا گیا تھا کل فمر کے اعتبارات جن اعتبارات کو مقلف ہیں ولیمہ نہیں کرتے اور اشتہادی مسائل میں مشتحد پر یہ لازم نہیں ہوتا کہ وہ دلیل قطر ہی قائم کرے استحادی استحادی میں نہیں ہوتا قطعی دلیل قائم کرنا مدلول تو یہ ہے یہاں پر یہ کہا کہ بعض مشاعر اور محبن تاریخ کیا کہتے ہیں کہ دلیل میں بھی اور حکم بھی کیا کرنے والا غلطی کرنے والا مختی ہے لیکن انتہان فقط حکومت کس طرح جو گئے ہیں وہ باقی حالات یہ ہیں جس سے جس میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہیں پر حملہ بھی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف اور صرف حکم میں حکومتا وہ مختی ہوتا ہے جبکہ دلیل کو وہ کیا ہے تمام طریقوں سے دلیل میں سے غلطی نہیں ہوتی بلکہ صرف حکم کیا ہوتی ہے غلطی ہوتی ہے اب وہ دلیل والا اندر اور اس بات پر دلیل کے مستحد قدرتی بے وجود کہ مستحد کیا کرتا ہے کبھی یوکتی ہو کبھی کبھی غلطی بھی کرتا ہے کئی ساری وجوہات ہیں کئی ساری ذرائع اس بات پر دلی کئی فور سے پہلا طریقہ میں چکا ہوں کہ یہ جو ففا کی جو ہر ہاں زمین ہے منصور یہ راجے ہیں حکومت کی طرف ولفتیا اور فتوا کی طرف یعنی جو نے فتوا دیا جو جواب دیا اس جواب کی طرف کہتے ہیں وغیر اشتہاد میں استحاد درست ہوتے ہیں سلیمان علیہ السلام کبھی سلمان علیہ تفریح سے سلیمان, جنسی تو سلیمان علیہ السلام تو کا جو خاص طور پر تلکرہ کیا گیا ہے اس کی پھر کوئی فائدہ نہیں تھا جب آگے اللہ تبارا فرمائے پہلے کا تذکرہ کرنے کے بعد ہم نہ اب اگر داود علیہ اللہ کا بھی تھی سلیمان علیہ السلام کبھی کہا ٹھیک تھی دونوں اگر مصیب تھے پھر سلیمان علیہ اللہ کا خاص طور پر تذکرہ کرنے کا تو کوئی فائدہ نظر نہیں آتا لیکن جب تشکرہ کیا ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ مصیب ہے حدیث اور اثاقی جہاز جو ہے وہ دوستی اور قطر کے درمیان پائے ہیں پہلی دفارت متبادل اور مانا حضرت ہر الگ الگ مستقل طور پر تو تو متبادل نہیں ہے لیکن حکم کے اعتبار سے مانا کے اعتبار سے, سے, سے حد کو پہنچی ہوئی ہے فلا کے آشر حسنات اس سے کہا تھا ہمرآب سے لوگ آئے اور آپ کی موجودگی میں آپ نے فرمایا انسد فلاشر حسنات مشرولہ مشروط فرماتے تو ہوں تو اللہ کی طرف سے ہوگا شیتان ورنہ میری طرف سے اور شیتان کی طرف سے یہ طریقے سے صحابہ کا تختیت کا مطلب ہوتا ہے دوسرے کو غلط بنانا تختی کا کیا مطلب ہوتا ہے دوسرے کو غلط کہنا تم غلط کہہ رہے ہو تو صحابہ نے اشتہادی صحابہ کا ایک دوسرے کو غلطی پر کہنا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اشتہار میں کوئی اس کی بھی ہوتا ہے مسائل پر کیا ہے صحابہ کا صحابے دوسرے کو کہنے دے کے اس پر غلط ہو اور طریقہ جس کا پتہ چلتا ہے کہ مستحقی ہو سکتی ہے اس پر تمام کے اتفاق ہے, کہ بنس کہ ہوتی ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے دو نہیں ہوتی زیادہ نہیں, مصیب مصیب نہیں ہو سکتے جب دونوں دوسرے کی الگ رائے ہو تو دونوں مصیب نہیں ہو سکتے ایک مصیب ہوگا ایک مصیب ہوگا سورج <سلام> جس سے پتا چلتا ہے ہاں حضرت اللہ علیہ وسلم جو کہ ہمارے نبی ہیں ان کی شریعت میں جو عموم عام طور پر اور جو احکامات ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے تو لذم اقتصاد الفاح کی بالمتنافی تو ایک فی کا دو متضاد باتوں کے ساتھ منتصف جیسے میں نے آپ کو ایک مسال دی کہ کیا ناقد وزو ہے یا نہیں شریر کا تو ایک ہی حکم ہوگا کہ کیا ناقد ہے یا نہیں ہے اب دونوں اجماموں کا اشتہاد ہے کہ دونوں کا مصیب ماننے کے لیے تو حکم کیا ہو گیا متضاد نہیں ہو گیا ایک ہی چیز میں تو ورحبا میں نے حاضرے ورحبا حلال اور حرام میں اب ایسے ہاتھ بل فساد یا صحیح اور فساد میں واج ملی وجوب اور حد میں وجوہ میں ایک وہ تمام تحقیق تحقیق سے آگے علامہ ذانی اشتہار دے رہے ہیں آپ کو یہ کیا ہے اشتہار ہے وہ تمام تحقیق سے جوابات المخالفین جس کی مکمل تفصیلات اور باقی حد کے جوابات لگو مین کتاب تلوی شرح تنقید تلوی میں دیکھے جا سکتے ہیں لوگ تنقید کی شرح اپنی کتاب کا اشتہار دے دیا کہ آپ اپنی کتاب کو دیکھ سکتے ہیں جی ہاں ثانی اور بھی ہزار اختلاف ہیں ٹھیک ہے تو معلوم یہ ہوا اس تمام بحث کہ مستحد مصیب بھی ہوتا ہے مفتی بھی ہوتا ہے تمام ہوتا ہے ہر ایک مستحکم مصیب نہیں ہے اور ہر ایک مفتی بھی نہیں ہے کوئی ایک مصیب ہوگا تو دوسرا مفتی ہوگا جیسے ہم کہتے ہیں ہر ایک امام کا مقابلہ کیا کرتے ہیں اپنے امام کو مصیب مانتے ہیں اور دوسرے آئمہ کو کیا مانتے ہیں مفتی مانتے ہیں ہم سب کے, کے واقعی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ